میری تقریر آگے بڑھنے دیں دیکھیے میں دست ادب جوڑ کے ارض کر رہا ہوں اسلام میں تبرہ جزو دین ہے مگر تبرہ کرنے کی چیز ہے کہنے کی نہیں تبرا کرنے کی چیز ہے برائی سے بچو بروں سے بچو برائی سے الگ رہو بروں سے الگ رہو برائی سے نفرت کرو بروں سے اگر اصلاح کے قابل ہیں تو ہمدردی کرو اصلاح کے قابل نہ ہو تو نفرت کرو کرو اس سے تم بچے رہو گے برائیوں سے لا اللہ کی بنیاد تبرے پر ہے لا الہ تبرہ ہے باطل خداؤں کا انکار الا اللہ تب اللہ ہے لیکن مزاج آپ ایسا بنائے کل جو میز کر رہا تھا یا پرسوں کی تقریر میں کہ اذان میں کتنی بار الہ ہے دو بار اور اس کے بعد جتنے جملے ہیں نیکیوں کی طرف بلاؤ اچھے اچھے اسلوب سے اچھے طریقے سے بہترین حیا علی الصلاح, حی علی اللہ حیا علی خیر العمل حیا علی صلاح بھی پکارنا ہے حیا علی فلاح بھی پکارنا ہے حیا خیر العمل بھی پکارنا ہے ایک جملے پہ اکتفا نہیں کی مزاج بنائیں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں مزاج بنائیں وہ مزاج جو مزاج مشیت کے مطابق ہے وہ مزاج جسے آقا خوش ہوں وہ مزاج جسے دین محمد اور مذہب آل محمد کو فائدہ پہنچے وہ مزاج جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے وہ مزاج جس سے روح کی تشنگی بجھے وہ مزاج وہ مزاج